مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں سورت القثر کی تفسیر سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کے لفظ الکوثر کے حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ اس کا ایک معنی علماء نے تفسیر کبیر میں امام دن رازی رحمت اللہ علیہ نے اس امت کے علماء اور اولیاء یہ بیان کیا ہے اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو اپنے پچھلے دو سلسلوں کے اندر ہم کر چکے ہیں اور پچھلے سلسلے میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ علماء کی تعداد کے نزدیک محققین کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ علماء و امتی کا انبیاء ابن اسرائیل یہ ثابت اور موجود ہے یہ من گھڑت موزوں روایت نہیں ہے اور اسی ضمن میں کچھ علماء کے واقعات بھی وہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا امام مرتضی زبیدی رحمت اللہ عڑے اپنے زمانے کے زبردست محدث گزرے ہیں العلوم کی انہوں نے اتحاق المتقین کے نام سے ایک زبردست شرح لکھی ہے اور اس میں العلوم میں موجود احادیث طیبہ کی تخریج کی ہے کہ یہ احادیث کہاں کہاں پر موجود ہیں اپنے زمانے کے زبردست محدث تھے اور کئی حدیث کے اوپر ان کی کتابیں موجود ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اسی طرح دیگر اور بزرگوں نے امام غزاری رحمت اللہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اور خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا نے المعتقد کے حاشیے میں اس بات کو بیان کیا کہ امام عارف بلہ شاضلی رحمۃ اللہ تلاشفات پر انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر سوئے ہوئے تھے یہ خواب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم تخت پر تشریف فرما ہے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ وصلاۃ السلام یہ آپ کے سامنے موجود ہیں حاضر ہیں اور بہت ساری خلقت وہاں پر موجود ہے تو حضرت سیدنا موسا علا نبی علیہ السلاط اسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں تو آپ اپنی امت میں سے کسی شخص کو دکھائیں تو صحیح تو نبی رحم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام غزاری کی طرف اشارہ فرمایا تو حضرت موسا علیہ السلاط اسلام نے ان سے ایک سوال کیا اور آپ نے اس کے دس جوابات دیے یعنی ایک ہی سوال تھا اور ایک سوال کے آپ نے دس جواب دی حضرت موسی کریم اللہ علی نبینا و نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک جواب کافی تھا 10 جواب کیوں دیے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے سیدنا موسی کریم اللہ علی نبینا علی و کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تبارک وتعالى نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ بما تل کا بھی یمین کا یا موسی اے موسی آپ کے دانے ہاتھ کے اندر سیدھے ہاتھ کے اندر کیا ہے تو آپ نے اگر اتنا ہی جواب دے دیا ہوتا کہ یہ میرا عصا ہے میری چھڑی ہے میری ڈاٹھی ہے یہ کافی تھا آپ نے لمبا سے جواب دیا کہا شہا غن یسیحا مریب اخرا کہ یہ میرا عصا ہے میری ڈاٹھی ہے میں اس سے سہارا لیتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریوں کو پتے جھاڑ کر کھلاتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے مقاصد ہیں تو حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام غزالی نے یوں عرض کی اور پھر یوں گزارش کی کہ جب آپ کا ہم کلام یعنی آپ کی گفتگو اللہ تبارک و تعالی سے ہو رہی تھی تو آپ پورے محبت کے اندر شوق کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کا جو آپ کو لطف آ رہا تھا اس میں آپ نے اپنے کلام کو طول دیا لمبا کیا تاکہ گفتگو ہوتی رہے اور آپ کو لطف آتا رہے تو اسی لیے جس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کے اندر جو لذت پائی تھی اور اس کی بنیاد پر آپ طول دے رہے تھے تو مجھے بھی آپ کی گفتگو کے اندر مزہ آ رہا تھا کہ میں اللہ کے ایک نبی سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے اپنے کلام کو طول دیا تھا کہ آپ سے میری گفتگو یہ ہوتی رہے تو یہ لطف آ رہا تھا تو اس بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کو طول دیا یہ ایک ذہنی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جس طرح حقیقی اولاد سادات کرام کی صورت میں اعتبار کثرت کے عطا فرمائی یعنی تعداد کے اعتبار سے کثرت کے ساتھ عطا فرمائی کہ بہت زیادہ سعدات دنیا بھر کے اندر ہیں کسی بھی قبیلے کی تعداد اتنی نہیں کہ جتنے صحیح زیادہ سارے عالم کے اندر موجود ہیں فضیلت کے اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی اور مانوی اولاد یعنی اولیا اور علماء کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی تعداد بھی بہت بڑائی اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مقام و مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے خاص اس حوالے سے عرض کی کہ جو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہے کہ اس کوسن سے مراد علماء اور اولیا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کوثر کا معنی علماء اور اولیاء لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ معنی بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے بعض علماء نے ہمارے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح کوثر سے مراد اس امت کے علماء اور اولیاء ہیں اسی طرح اس کوثر سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی امت بھی ہے کہ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوثر کے معنی پر یہ امت پوری پوری اترتی ہے یعنی چاہے وہ تعداد کے اعتبار سے ہو چاہے وہ فضیلت کے اعتبار سے ہو کہ جو اللہ تبارک بتا رہے نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور جیسا مقام اور مرتبہ اس امت کو عطا فرمایا ہے اور جتنی تعداد دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس امت کی ہوگی وہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی اور امت ایسی نہیں ہوگی اسی حوالے سے ان تبارک و کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں باعث بار تعداد کے دیکھا جائے تو خود صحیح حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفح ہوں گی ان میں سے اسی صفح میری امت کی ہوں گی اور دوسرے تمام رسول اظام اور انبیاء کرام کی امت صرف چالیس صفح ہوں گی یعنی اہل جنت کی سطح ہوں گی ایک سو بیس اب یہ ہوں گی کتنی لمبی جنت کے دروازوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے سالوں کا فاصلہ ہے کہ تیز گھڑ سوار دوڑتا رہے تو بھی وہ فاصلے کو طے نہیں کر پائے گا بلکہ سالوں اس کو لگ جائیں گے جب جا کے وہ اس کے دوسرے دروازے پہ پہنچے گا لیکن قیامت کے دن جب لوگ اس جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے کندھے آپس میں اس طرح ٹکرا رہے ہوں گے کہ آپس میں چھل رہے ہوں گے اور دروازے اس کی وجہ سے جیسے دروازوں سے آواز آتی ہے چڑچڑانے چل کی ویسی آواز اس کے اندر آ رہی ہوگی اتنی تعداد کے اندر لوگ جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو بہت بڑی تعداد ہوگی لیکن اس میں بھی جو دو تہائی ہیں ان کے وہ ہماری امت کے ہوں گے یعنی ایک ایک حصہ جو ہے اگر کل تعداد کے تین حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ دیگر امتوں کا ہوگا تمام امتوں کا اور دو جو ہیں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے حصے ہوں گے اتنی بڑی تعداد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور اس کا پہلا مانا جو حوض کوثر کے تحت بیان کیا گیا تھا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس پر اس نبی کی امتی آئیں گے اور مجھے امید ہے میرے حوض پر آنے والے میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے تو حوض کوثر پہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتوں کی تعداد یہ سب سے بڑھ کر ہوگی تو اگر با اعتبار تعداد کے دیکھا جائے تو اللہ تبارک وطر نے اس اعتبار سے بھی اس امت کو کوثر بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور شرف و فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں اس امت کو جو شرف و فضیلت جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک وطر نے عطا فرمایا ہے وہ قرآن پاک میں بھی واضح ہے احادیث سے طیبہ کے اندر بھی واضح ہے اور پچھلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں انبیاء کے پر نازل ہوئیں ان کے صحیحوں میں اور ان کی کتابوں کے اندر بھی اس امت کے فضائل بالکل واضح ہے قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ال عمران میں چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اوخرجت للناس کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی ہے۔ قران مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ سب سے بہتر امت ہے سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے۔ لیکن اس کی بنیاد بیان کی ہے وجہ یہ ہے کہ عن کہ تم لوگوں کو کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان لے کر آتے ہو تو وجہ بیان کر دی گئی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اس کی بنیاد پر اللہ تبارک وطالع نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے یہ ایک بات بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ اور فضیلت کی وجوہات بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا جیسا کہ ترمیدی شریف اور ابن مادا کی حدیث مبارکہ میں ہے ارشاد فرمایا کہ تکمیم تکمیل کرنے والے ہو یعنی کل امتیں ستر ہیں اور تم پر اس عدد کی تکمیل ہوئی اور ان تمام سے تم ہی بہتر ہو اور اللہ تعالی کے یہاں معظم اور مکرم ہو یہ یعنی ستر امتیں ہوئی اور ان تمام میں سب سے آخر کے اندر بھی تم آئے ہو اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک فضیلت والے عظمت والے بھی تم ہی ہو ہماری امت وہ امت ہے کہ جس کے اجماع کو اللہ تبارک و تعالی نے دریل قطعی قرار دیا یعنی امت جس چیز پر متفق ہے امت جس چیز پر مشتمے ہے کہ کسی بھی نیک کام کو اختیار کیا ہے تو اس امت کے طریقے کار کو اللہ تبارک و تعالی نے حجت قرار دیا اور جو مسلمانوں کے عام طریقے سے دور ہوتا ہے مسلمانوں کے طریقے کار سے ہٹتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و نے وعید بیان کی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبيل المؤمنین نبلغه ما تولى ونصله جهنم وصاءت مصیرا یعنی جو شخص مخالفت کرے گا اور تکلیف پہنچائے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدایت اور سیدھا راستہ واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر علیحدہ راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے اسی طرف پھیریں گے جدھر وہ پھیرے گا اور اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہے حالانکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے تو اس کے لیے بھی اور جو شخص مسلمانوں کا راستہ چھوڑے گا مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے چلے گا اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمائے کہ اس کو اسی کی طرف پھیر دے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے کہ لا تشتمی امتی یا ادب میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ایک اور حضیث مبارکہ جو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا يزال من امتی امت قائمت بعمر اللہ لا يدرهم من خضلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ یعنی میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اللہ تعالی کے دین کو قائم رکھے گا انہیں نہ ناعلید کی اختیار کرنے والوں سے ضرر ہوگا نہ مخالفت کرنے والوں سے نقصان ہوگا وہ حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر یعنی قیامت یہ آ جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ امت کسی گمراہی پر جمع ہو جائے امت کا سواد اعظم جس کے اوپر ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہوا کرتی ہے سواد اعظم یعنی اکثریت جس کے اوپر ہوتی ہے وہ خود اس کے حق ہونے کے اوپر دلیل ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ وہی بات کہ جو درست بات ہو جو خیر والی بات ہو جو شر ہے برائی ہے کہ جس کا شر ہونا قرآن و حدیث سے واضح ہو چکا ہے اس پر امت مشتبہ ہو بھی نہیں سکتی اگر امت کی اکثریت اس کے اندر مبتلا ہے تو امت کی اکثریت اس کو برا ہی سمجھتی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتی اس کو برا سمجھ کر ہی وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی برے کام کو اچھا سمجھ کے امت اس کے اوپر مشتبہ ہو جائے اس طرح کے اور بہت سارے فضائل آخری سے طیبہ کے اندر اس امت کے بیان کیے گئے ہیں ان شاء اللہ تبارک اپنے اگلے سلسلے کے اندر ہم اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے اور بھی کوثر کے دیگر معنی سننے کی سادت حاصل کریں گے جن کو سن کر انشاء اللہ تبارک وطالیہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے عشق کے اندر اور حضور علیہ السلاط اسلام کی محبت کے اندر مزید اضافہ حاصل ہوگا اللہ تبارک وطالیہ ہم سب کو حضور علیہ السلاط اسلام کی سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے آپ علیہ السلاط اسلام کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے آمین نبی امین سن نہ ہوتا اڈا بس